هو بسم الله الرحمن الرحيم فلعل تقارن بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ايقول ايقول أن لولا انزل عليه كنزا او انلی کل شعیم کیسا مبارکہ میں تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور غلب دین کا کام دعوت تو عید رسالت کا پیغام جاری رکھنے پر تاکید بھی فرمائی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فلاں اللہ کا تارکم بادہ مایوہ علیہ کا مائ کے حبیب آپ جو ہے وہ بعض کو جو وہی کیا جاتا ہے آپ کی طرف اس کو چھوڑنے والے ہیں مطلب یہ کہ یہ مبارکہ جو ہے چونکہ بعض مشرقین سارے کہتے تھے آقلیہ صاحب والسلام کو کہ آپ جو ہے نا وہ والی باتیں نہ کہا کریں جن سے ہمارے آباؤ و اجداد کو ان کی صفحات ظاہر ہو ان کو پاگل کا آ جائے ان کو احمد کا جائے اور ہم جو عقیدہ شرکا پنائے ہوئے ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اس معاملے میں بھی آپ عمل دخل نہ دیں تھوڑی نرمی کریں جی تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تاکید کے پہلے ہی آقلیہ ساد السلام کو فرما دیا فرمایا کہ حبیب ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے یہ کام چھوڑیں یہ ممکن نہیں کہ آکلیہ صد السلام چھوڑ دیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی جو ہے وہ آکلیہ سادلام کو بطور تاکید کے فرما رہا ہے اور یہ بھی ذہن میرے مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آقلیہ صد السلام کو قبل از وقت تاقید فرمائی اس تاکید سے مقصود آقل صد السلام کو یہ کہنا نہیں ہے کہ حبیب آپ چھوڑ دیں گے نہ آقل صد السلام دین حق کے تبلیغ چھوڑنے والے نہ تھے آقل علیہ السلام دعوت توحید کو ترک کرنے والے نہ تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ سادلام کو تاکیدی طور پر حکم فرما کر اس معاملے میں ممانت فرما دی کہ حبیب آپ کبھی بھی یہ کام نہ چھوڑیے گا تو مقصود آکل صدلام کو روکنا نہیں ہے کیونکہ آکل صدلام نے تو چھوڑنا نہیں ہے یہ کام کی تو باسط اسی کام کے لیے ہوئی ہے تو آکل صد السلام یہ کی کام کیوں چھوڑیں گے دعوت تو ہدو کیوں چھوڑیں گے دعوت الب نبوت علسلت کیوں چھوڑیں گے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آق صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جو تاکیدی حکم دیا نا اس میں مقصود ان لوگوں کو سمجھانا ہے ان لوگوں کو پیغام دینا ہے تم جو یہ تما لیا بیٹھے ہو کہ حبیب کریم علیہ صاحب السلام کو ہم روک لیں گے وہ دعوت تو کے معاملے میں زر نرمی کریں گے ہمارے آباو و اجداد جو مشرقین تھے وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی صفحات کو ظاہر کرنے سے بعد آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس لیے فرما دیا کہ حبیب پیارے اب بظاہر کلام حضور کی طرف متوجہ ہے بظاہر کلام آپ علیہ کی طرف متوجہ ہے کہ حبیب شاید کیا آپ چھوڑ دیں ما یو جو آپ کی طرف واہی کیا جاتا ہے اسے یعنی واہی کے تبلیغ آپ چھوڑ دیں شاید آپ چھوڑ دیں مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام چھوڑنے والے نہیں ہیں بظاہر یہ کلام متوجہ آقا علیہ السلام کی طرف ہے لیکن حقیقت میں مقصود ان لوگوں کو پیغام دینا ہے جو عقل علیہ السلام کی طرف سے یہ تمالیہ بیٹھ رہے تھے کہ ہم زور لگائیں گے کوشش کریں گے لالچ دیں گے تکلیفیں دیں گے عزیقیں دیں گے تو ان کو روک لیں گے نہیں جی وہ دو کام کرنے ترک کر دیں گے ایک تو شرکی تردید دعوت تو ہی ترک کر دیں گے شرکی تردید کا ترک ترک کر دیں گے اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے بڑوں کی جو صفحت ظاہر ہوتی ہے ان کا پاگل پن اور احمد پن جو ظاہر ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ وہ تو مجموعہ میں بیٹھ کر بڑے بڑے جلسوں میں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے وہ جاہلیت کے اشعار پڑھتے تھے ان کے لیے میرے, میرے ابا نے یہ کیا تھا تو میرے بابا نے یہ کیا تھا تو ایک دماغ اللہ السلام کھڑے ہو کر آپ یہ فرمائیں کہ وہ تو احمد تھے وہ تو صفی تھے تو بتائیں وہ کیا ان کے کی دل پہ گزرتی ہوگی تو اس لیے وہ یہ دو باتیں جو ہے نا وہ بالکل ان کے خلاف تھے وہ کہہ دیتے ایک تو دعوت تو ہی ترک کرتے ہیں ظاہر بات دعوت تو ہی ترک ہوگی تو تردید شرک بھی ترک ہو جائے گی شرک کی تردید بھی نہیں ہوگی اور جب شرک کی تردید نہیں ہوگی مشرقین کی جو نا بتوں کے ساتھ جو ان کی قلبی انسیت تھی ان کا قلبی تعلق تھا قلبی میلان تھا ان کا جو ایک عقیدہ اور عقیدت کا تعلق تھا جب اس جس کے ساتھ عقیدہ رکھا جا رہا ہے مشرقی یہ بت جو ہیں اسنام ان کی جب قباحت ظاہر ہوگی ان سے کچھ نہ ہو سکنے کی کچھ نہ کچھ بھی ظاہر نہ ہو سکنے کی بات دلیل سے ثابت ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے جو ان کو سارا کچھ سمجھے ہوئے ہیں ان کا پاگل پن خود ہی ظاہر ہو جائے گا ان کا مقبن بن خودی ظاہر ہو جائے گا تو خلاق کائنات نے یہاں پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاکیدی طور پر کلام فرمایا کہ حبیب پیارے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس کا مطلب آک علیہ السلام کو تقریقی طور پر منع فرمانا ہے کہ حبیب پیارے آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں اور نہ ہی آپ کبھی چھوڑیں گے تو مقصود جو ہے وہ آکل علیہ السلام کو یہ فرما کر کے مخاطب حضور کو بنایا ہے لیکن سنایا ان کو ہے جو یہ اس بات کی تما بیٹھے تھے کہ آکل علیہ السلام جو ہیں وہ دین حق کی تبلیغ سے اور دعوت توحید سے باز آ جائیں گے سمجھ گیا مسئلہ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں آقل عصد السلام سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا کہ آک علیہ السلام دعوت تو ہی چھوڑ دیں آک علیہ السلام تبلیغ کے دین چھوڑ دیں جی اب چونکہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ تھے آج تو ہیں جنہوں نے حالات کی تنگی کی وجہ سے حالات کو دیکھ کر کے دینی حق کی تبلیغ کو چھوڑنا تھا تو اللہ تبارک وطالع نے بظاہر خطاب حضور کو فرمایا لیکن آنے والے وہ جو دائی تھے دینی حق کے ان کو اللہ تبارک نے یہ پیغام دے دیا فرمایا کہ ممکن ہے کیونکہ یہ دو ہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ بندے کو اشتعال آتا ہے جس کو وہ بندہ معبولی سمجھ رہا ہے آپ بتائیں نا ہمارے دلوں میں رقت بارک کی جتنی محبت ہے اتنی کسی اور کی محبت ہے نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے سب سے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد جس جہاں جہاں اللہ تعالیٰ محبت کا حکم فرماتا جائے گا وہاں وہاں محبت جو ہے اسی بقدر بڑھتی جائے گی نیسمت آئے مسئلہ یہ اسی بقدر جو ہے جنہیں محبت بقدر حکم الہی با محبت با اتباع حکم الہی امر الہی یہ محبت جو ہے جتنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں محبت کا حکم فرماتا جائے گا اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آک السلام کی محبت کا حکم دیا اپنی ماں اور ابا کے صاحب بھی محبت کا حکم دیا ہے اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ یہ فرمایا ہے کہ رسول علیہ السلام کی محبت اور ماں باپ کی محبت برابر کر لو اللہ تبارک وطالیہ نے درجہ پہ مقرر فرمایا سیاب کرام رضوان کی محبت ہے اور ایک عام امتی ہے عام بندہ ہے صحابہ کرام بھی امت آقل ہے اکل کے عام عام لوگ ہم بھی امت آقل ہے آکال کے کیا کوئی بندہ جو ہے وہ اکال شام کے صحابہ کا اور عام بندے کا درجہ برابر کر سکتا ہے کسی کو اجازت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی نہیں کر سکتا تو ان کا درجہ اور ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ بھرا بھرا ہے عام امتی ہی جو ہیں ہوش کتب اب جیسے نہیں ہو سکتے تو عام تو عام رہے اسی طرح کر کے ایک طرف ماں باپ ہے ایک طرف اولاد ہے اولاد اور ماں باپ کی محبت ایک جیسی ہو سکتی دونوں کی تعظیم ایک جیسی ہو سکتی ہے جب ماں باپ دونوں جو ہیں دونوں کی محبت دونوں کی اتاب میں فرق ہے تو پھر اولاد اور بیوی جو ہے وہ ماں باپ کی حکم اور ان کی محبت کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں وہ نہیں آ سکتے اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ درجے مقرر کیے ہیں محبت کے بھی تو والدین کے ساتھیوں کے لوگوں کو یہ تو قلبی لگا ہوتا ہے اور بندہ مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے کس کے ساتھ کرتا ہے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ تبارک و وطالعہ کے, کے, کے بعد پوری کہنا سے محبوب ترین ہستی کوئی مومن کے لیے ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے ہے یہ نہیں ایسا سب سے پڑھ کر عظیم ترین ہستی سب سے بڑھ کر عزیز ترین ہستی سب سے بڑھ کر حبیب ترین ہستی سب سے بڑھ کر محبوب ترین ہستی وہ میرے آکل عرص السلام کی ذات ایک دس ہے وہ بارگاہ ختم نبوت ہے بس دل بمحبوب حجازی بستہ ہیں اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دل جو ہے نا اپنا یہ حضور کی بارگاہ سے وابستہ کر دیا ہے حضور کی محبت میں میں نے اپنے دل کو لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں ایک ہی جگہ ہے جو دل لگانے والی جگہ ہے بس بات ختم یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اب اس طرح کر کے محبت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجے مقرر کیے اب محبت بھی آپ میرے طرف دیکھیں یار محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو تو وہ باعث سے آجر بنتی ہے تو وہ قبولیت کا شرف آتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو محبت دو جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ جناب خدا رسول کی محبت سے بڑھ کر اپنے مال کو اپنے گھروں کو ہر ایک چیز کو درجہ دے رہے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر ان کے نزدیک اسی چیز کی محبت ہے تو یہ ایک الگ جو ہے نا ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہے ہمارے خراب ہو رہ ہیں رہے ہیں ذرا دروشی پڑیں ذرا یار آپ نا میری طرف توجہ رکھا کرو یار وہ خدا وہ کام کر رہے ہیں سارے ادھر دیکھ رہے ہیں ساری توجہ ہٹ جاتی ہے وہ مضامین جو ذہن میں آتے ہیں وہ بھی سارے ضائع ہو جاتے ہیں اللہ و تبارک وہ توارا نہیں ہاں ممکن ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو ان کے سامنے جب وہ دعوت حق دیں گے تو دو معاملے ان کے سامنے بھی آئیں گے ظاہر بات دعوت تو ہی جب وہ دیں گے تو شرک کی شرک حد ہوگا شرکی تردید ہوگی جب شرک کی تردید ہوگی تو لوگوں نے ظاہری بات ہے آگے مخالفت میں کھڑے ہونا کھڑے ہونا نہیں کھڑے ہونا لوگوں نے مخالفت میں کھڑے ہونا اور جب وہ بتوں کی قباہت کو ظاہر کرے گا اور اس طرح کر کے ان کے وڈیروں کا جو تعلق تھا بتوں کے ساتھ اس کی قباہت کو ظاہر کرے گا اس کے خود کو بیان کرے گا اس کے عزت کو بیان کرے گا ظاہر بات ہے پھر بھی لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی لوگ جو ہے وہ لوگ جو وہ لڑ پڑیں گے اس بات پر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدن فرما دیا آنے والے تمام داعان کو کہ فرمایا کہ ممکن ہے یہ دو باتیں تمہارے اندر آئیں اور تم جو ہے وہ دعوت حق کے معاملے میں پیچھے ہٹانے لگو دعوت حق کے معاملے میں تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یا چھوڑ دیتے ہیں یہ دو باتیں نہیں کرتے ہم ایک تو ان کے بڈیروں کو احمد نہیں کہتے دوسرے جو ہے وہ دعوت توحید نہیں دیتے کیونکہ دعوت توحید دینے میں شرک کی تردید ہوتی ہے تو شر کی تردید ہوتی جو مشرک ہے جو ہے ووٹ کھڑا ہوتا ہے ہمارے خلاف تو ہم یہ کام تر کر دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک نے آنے والے لوگوں کو ان دو باتوں کے پیش نظر دعوت توحید کو ترک کرنے سے منع فرما دی دعوت توحید کو ترک کرنے سے منع فرما دی دہیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک کو آج بھی دیکھیں آج پوری امت کو دیکھ لیں جس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ دعوت توحید کو ترک نہ کریں ہم نے تو سارا دین چھوڑ رکھا ہے है? اللہ تعالیٰ نے تو برمایا کہ مش کا ڈرو تمہیں کہ تمہیں تکلیف دیں گے ازیت دیں گے تمہاری جان لے لیں گے پھر بھی دعوت حق تم نے نہیں چھوڑنی دعوت ہی دروازہ تم نے پھٹکانا مندر کا دروازہ تم نے توڑنا ہے وہاں پہ جا کر کے تم نے اللہ کی صدا لگانی ہے لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے ہم تو بھائی اپنی مسجد کے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں مولوی مسجد کا امام مسجد کے لوگوں سے ڈرا ہوا ہے ان کو تین حق بیان نہیں کر پاتا ان کو تین نہیں سنا پاتا کیا جی ہر بندہ بچھڑ کا پھرتا جی جس کو بات کریں گے وہ گلے پڑ جائے گا وہی ڈچنے کو تیار ہو جائے گا تو بتائیں ذرا آپ تو پھر تینیں حق ہم کب بیان کر رہے ہیں جو اس کو بھی دیکھو ہر بندہ اپنے مسلے بچانے کی فکر میں ہر بندہ اپنا نمبر بچانے کی فکر میں ہر بندہ اپنا اسپیکر بچانے کی فکر میں میرا مائک سلامت رہے میرا اسپیکر سلامت رہے میری رہ, اتنے سلامت رہے دین بیان نہیں ہوتا تو وہ مسئلہ نہیں ہے تو بھائی بتائیں ذرا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنگی اور تکلیف تھی اس سے بڑھ کر بھی کسی کو آج تک تنگی تکلیف آئی ہے آکر صاحب السلام اکیلے کھڑے ہو گئے دعوت تو دے رہے ہیں اور کہاں دے رہے ہیں شرک کے گھر میں دے رہے ہیں جہاں پہ تین سو ساٹھ بت ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں تین سو ساٹھ بت اس وقت پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایک جگہ نہیں رکھے ہوئے تھے تین بت ایک ہی جگہ میں رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سارے ذہی باد ہے تین سو ساٹھ بت پڑے ہوئے ہیں تو تین سو ساٹھ بتوں کے پجاری بھی تو بھی ہوں گے نا وہیں پہ ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے جب یہ کہا جائے کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی لا نہیں تو بتائیں ان پر کیا بیتتی ہوگی وہ کس طرح کی عزیزتیں اور آکلے سے شام کو تکلیفیں دیتے ہوں گے کتنا بڑا عزیز کا ماحول اتنا بڑا تکالیف کا ماحول اور تکالیف شاکہ میرے آکلے سے اسلام عرشا فرمایا جتنی تکالیف مجھے دی گئی ہے نا فرمایا کہ اتنی سارے انبیا کو بھی نہیں دی گئی اور حضور ہیں جتنا مجھے اس میں گیا ہے نا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا سب سے زیادہ تکلیف آ کرے کو دی گئی اس میں. تو بتائیں کو کھڑا ہونے والا بندہ بھی نہیں ہے کندھا ملانے والا بندہ بھی نہیں ہے اتنا کہنے والا بندہ بھی نہیں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں بتائیں کتنا عرصہ تک آ کر شام اکیلے اتنے ہاں سناتے رہے لوگوں کو بتائیں لوگ ساتھ بھی ملے تو بےچارے تھوڑے سے تھے دوسری طرح ایک طاقوتی نظام تھا پورے کا پورا دوسری طرح باطل نظام تھا پورے کا پورا اب اجالا ہے گلاب جیسا کنڈا ہے ان میں بڑے بڑے بڑ بڑ بدماش ہے ان کے ساتھ ادھر میرے آکر سر اس کے ساتھ کہ انہیں بتائیں اس لیے دو ہجرتیں ہوئی وہاں سے ایک ہجرت حبشہ ہوتی ہے ایک ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف ہوتی ہے ہجرت حبشہ جو ہے وہ فرد نہیں تھی وہ تو وہ لوگ تھے بیچارے جن پر اتنا ظلم و ستم ہوا تھا جو تنگ آ گئے تھے ظلم سے تمہارے آکر سامنے میں تو تم جا سکتے ہو تو پھر جاؤ یہاں سے ان کو اکال سامنے روانہ فرما دی جب بات مدینے کیا تھی تب جا کے ہجرت فرض ہوتی ہے ہجرت ہمیشہ فرض نہیں تھی ذرا اندازہ لگائے نا کتنے عرصہ تک میرے اکال سے شام نے تکالی اٹھائیں آج یہ والا سامنا تو ہے ہی نہیں کسی کو پھر دینی حق چھپا کے بیٹھے ہوں دین بیان نہیں کرتے روپر سے ایسے سے چوبے چوڑے آ گئے نہیں جی ہمیں تو آپ کی بات جو ہے نا وہ پلری پڑتی آپ کو دین بیان کرنا ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہم تو بڑے چوڑے ہوتے ہیں ہم تو اندر سے اب کے ساتھ کے ہم تو اندر سے اب کے ساتھ ہیں ہم تو اندر سے اس کے یار ہیں آپ ہمارے ہاں دین بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پہ دین بیان نہ کریں آپ تو آپ سوچ سکتے یار ایک کیسا ماحول تھا میرے آکا کے سامنے اور ہمارے سامنے کیا یار ہمیں تو لوگ بیچارے پکڑ پکڑ مسلے میں کھڑا کرتے ہیں ہمیں تو جناب سوکھے پہ بٹھاتے ہیں ہمارے لیے تو بڑے بڑی بڑی کرسیاں لگاتے ہیں یہاں بیٹھ کے حضرت دین بیان کرے اتنی نرم اور نازک گدے پر بیٹھ کر بھی مولوی اگر دین بیان نہیں کرتا ایسی میں بیٹھ کے بھی کر حضور کا دین بیان نہیں کرتا اور ہزاروں روپیہ تنخواہ لے کر بھی مولوی دین بیان نہیں کرتا قسم کے کھانے کھا کے بھی حضور کا دین بیان نہیں کرتا تو پھر بھی یہ کہے کہ بڑے حالات مشکل ہیں اس, اس پر بھی افسوس ہے. کیا تم نے زندگی پائی ہے کیا تم نے آکل السلام کے دین کے خاتم ہونے کا حق ادا کی یار بتا تم نے حساب لگا یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ قرآن کی ایک آدھ پڑھ کے سناتے ہیں مشرقین کے مجمع میں اب اجال کھڑا ہوتے ہے آپ کو تھپڑ مارتے ہیں یہاں پہ کان پہ آپ کا کان پھٹ جاتا ہے کان پھٹ جاتا ہے خون پہنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی بیٹے خون کے ساتھ آکل السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہمیں تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا ہمیں تو ایک دن بھی تکلیف نہیں ہے ایسی بھائی ہم تو پہلے سے دین چھوڑے ہوئے اور وہ بھی کن کے ڈر سے اپنے لوگوں کے ڈر سے اور اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو تین حق بیان نہیں کرنے دیتے کہ اندر سے یہ بھی اب اجال کے مزاج کے تو نہیں ہو گئے ان کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات ہے آج کتنی ساری مساجد ہیں وہاں پہ حضور کا دین بیان بڑی بڑی جناب دعوے بھی کریں اس کے رسالت کے اس کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے اور جناب دین حق بیان نہ ہونے دیں ان سے بڑا ابو جہل کو ہے نہیں میں سچی کہہ رہا ہوں چاہے وہ جناب سال میں پانچ بار حضور کا ملاد منوائیں چاہ کے بارہ نہیں چوبیس بار حضور کی گیارہویں حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ کے نام بھی گیارہویں کریں لیکن اگر مسجد میں دین بیان نہیں کرنے دیتے یا دین حق بیان ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اس میں اور ابو جہل میں ایک ذرے برابر کا فرق ہونی دونوں ایک جیسے ہیں لیکن یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ بھی دین میرا مسئلہ ابو اجال کافر ہو کے دین دین کو بیان نہیں ہونے دیتا تھا یہ کلمہ پڑھ کے دین بیان نہیں ہونے دیتا. یہ اپنے آپ کو آشک رسول کہہ کے دین بیان نہیں کرنا دیتا یہ بھی فلاں اللہ کا تارے تم یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ تبارے کوتا نہیں یہ کلام رمایا کہ حبیب پیارے ہو سکتا ہے کہ آپ دین بیان کرنا چھوڑ دیں ما باد امایو بعد اس کو جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آج تمہیں پوری وحی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اتنے تک ہی کھڑے ہوئے ہیں یعنی کھانا آپ نے ایسے کھانا ہے روٹی آپ نے ایسے توڑنی ہے گھٹنا آپ نے فلانا اوپر رکھنا ہے فلانا نیچے رکھنا ہے بس اسی بات پہ کھڑے ہوئے انگلیاں ہیں انگلیاں چوسنی ہے آپ نے روٹی کھانے کے بعد بس ختم فلانی شہ کھانی سنت ہے تو فلانی شہ کھانا سنت نہیں ہے یہی چار چیزیں پکڑے ہوئے ہیں کھانے پینے سے اور جناب یہی معاملات تھوڑے سے اور جناب یہی عبادت کو پکڑ کے پورا دین اسی سمجھے بیٹھے تو دین یہاں بیان کرو تو پھر ہے نا جین آک علیہ السلام کا صرف یہی تھا جو تم آپ بیان کر رہے ہو یہ تو بہت چیز اچھا آک علیہ السلام بتائیں کھانے کے آداب بیان کرتے مکے میں لڑائی ہوتی اب وہ جہاز دشمن بنتا آک علیہ السلام جو ہیں مکہ میں رہ کر صرف کپڑے پہننے کے آداب بیان کرتے صرف نمازوں تک ہی محبوب رکھتے کسی کو مسئلہ ہوتا کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا واقع کیا جس کی وجہ سے ابو جاگ دشمن بنا وہ کیا چیز تھی جو شگت چچا ابولابھ جو ہے وہ حضرت کا دشمن بن گیا وہ کیا چیز تھی کہ آکال سے شام کے راستے میں کانٹے بچھائے گیا وہ کیا چیز تھی کہ ابولاب جو ہے وہ جناب نعوذ باللہ کئی کئی دنوں کے بعد آکال شام ہیں کہ دو دو مہینے پہ گزر جاتے تھے چالیس چالیس دن بھی گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں ہانڈیاں نہیں بنتی تھی اور جب ہنڈیا بننے لگتی جیسے دھواں باہر اٹھتا ابولاب جو ہے ابو وہ گندگی اٹھا کے اس ہانڈیے میں ڈال دیتا تھا بتائیں ہمارے ساتھ ایک دن ہوا ہے تو دین تو ہم نے ذرا بیان نہیں کیا کیا جواب ہے ہمارے پاس یار ویسے آپ بتائیں تو صرف ہمیں ہم بھی تو ذرا غور کریں نا کسی دن بیٹھ کے ہم نے کیا کیا ہے اگر یہی چیزیں جو آج بیان ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان بیان کر رہے ہیں یہی چیزیں مکے میں ہوتی ہیں اختلاف نہیں ہونا تھا کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا یہ اللہ تبارک و تارنے ارشاد روم اب یہ مبارکہ کا تعلق آپس کا ذرا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عرشہ پر میں فلاح اللہ کا تارکم بادم آیو ہاں علیہ کا اللہ اکبر کبیرہ میں حبیب پیارے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بادمایو ہاں کو چھوڑ دیں یعنی دعوت تو ہی کو چھوڑ دیں چھوڑنے والے ہوں کیوں ودائے کم بھی صدر کا کیونکہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں دل تو تنگ ہوتا تھا تکلیف تو ہوتی تھی اکلس الشام ظاہری بات تکلیف تو ہوگی جب آکل سے اسلام کھڑے ہو کر کے हैं? اللہ تعالیٰ کی طرح بلائیں اور آگے سے لوگ جو وہ تکلیف دیں تکلیف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے شاعر میں آپ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا بیہی کا تعلق بعد ہمایو حاصل ہے عید امیر کے مرض جو ہے وہ بعد امایوہ ہے فرمایا کہ حبیب پیارے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی صدروں کا آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہ ان کو کب تک ہم سناتے رہیں گے دعوت تو جو دعوت تو کے معاملے میں ذرا نرمی کر لیں ان کے آبا و اجداد کو بے وقوف کہتے ہیں ہم ساری بات ہے بیوقوف تو ہیں وہ جب ہم بتوں کی بُتوں کے ساتھ تعلق کو بے وقوفی ثابت کریں گے تو اب با تو بیوقوف ثابت ہو جائے گا کہ نہیں جیسے کوئی بندہ کام کر رہا ہو دوسرا آگے کہے, یہ کیا پاگل پن ہے وہ کہے جی آپ نے مجھے پاگل کہا نہیں جی میں نے آپ کو تھوڑی پاگل کہا ہے آپ کو تو نہیں کہا میں اس کام کو پاگل پن کا ہے ان کا وہ کرنے والا کون ہے کہ میں ہوں پھر پاگل پن پاگل تو ہونا آپ کی تو یہ اللہ تبارے کو سارے جو فرمایا نا فمائے کہ بائے گم صدر کا فمائے کہ حبیب پیارے شاید کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ وعد واہی کو چھوڑ دیں بعض واہی کو چھوڑ دیں بیان نہ کریں کہ جس جن چیزوں کی جن باتوں کی وجہ سے ان کے آبا و اجدادوں کو پاگل قرار دیا جاتا ہے وہ باتیں چھوڑ دیں یا جن باتوں کی وجہ سے ان کی شرکی تردید ہوتی ہے توحید کی دعوت ہے وہ جناب پنپتی ہے دعوت توحید کو جناب غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ باتیں چھوڑ دیں آپ تاکہ یہ تکالیف کم ہو جائیں اللہ اکبر کبیرا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تبارک وطالیہ یہ بھی بتا رہا ہے حبیب آپ کو تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے حبیب تکلیف ہوتی رہے اس کی تسلی کا سامان ہم کریں گے دعوت نہ چھوڑنا لگائیں کلام دیکھیں یار یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر دے کر کے آپ چھوڑ دیں گے یہ خبر دے کر خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ منع بھرما رہا ہے ابیب کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے یہ کام آپ نے ایک ہی کریم السلام نے کبھی اچھا جو دعوت والے ہوتے نا ان کے بھی وہ چونچلے الگ قسم کے ہوتے ہیں آکل سرسلام کبھی جناب باہر رستوں میں بیٹھ جاتے تھے بندے بٹھاتے تھے ہر آنے والے جانے والے بندے کو کہتے ہیں اس نام کا بندہ وہاں پہ اس کی بات نہ سننا اس سے قریب نہ جانا کبھی آ کر اسے شام کو شیب ابھی طالب میں قید کر دیتے ہیں تین سال پورے کھانا نہیں جانے دے رہے شیب ابھی طالب میں بتائیں تین سال پورے بچے تک روتے ہیں بلبلاتے ہیں بےچارے بھوک سے پیاس سے گھاس کے پتے جو ہیں وہ کھاتے ہیں اس میں اس, پر اس پر گزارا ہوتا ہے تو اب ذرا اندازہ لگائیں نا پریما کا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ حبیب پیارے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ نے پھر بھی دعوت تو ہی چھوڑنی نہیں ہے آپ نے دعوت تو ہی چھوڑنی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ اتنے یاد رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تب میں کل اس طرح اس بات کو ان اللہ کھولیں گے نہیں